بعد معلوم ہو چاہے وہ خود اس حدیث میں ہو کہ پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا ہوا یا کسی اور دلیل سے کسی اور حدیث سے یا کسی صحابی کے قول سے یہ بات معلوم ہو کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو گیا تو تبھی جا کر ایک چیز کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ مان سکتے ہیں بعد وہ کہتے ہیں کہ رف الدین پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا کیوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کیوں انہوں نے ایک مرتبہ کیا اور رقو سے پہلے اور کے بعد نہیں کیا اب پہلے تو اس مسئلے میں ایک مثال ہے ہمیں ہی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یا رواج جو ابوداؤد اور دوسری کتابوں میں ہے یہ سندن صحیح نہیں عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے نمبر دو ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اگر مان لیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور انہوں نے دین نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ منسوخ ہو گیا جمع ممکن ہے یا نہیں اگر مان لیجیے ان کی روایت صحیح ہے ابن مسود کہ انہوں نے پہلی کہا کہ میں تم کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف پہلی مرتبہ رف الدین کیا رکو سے پہلے کی نہیں کیا. مان تو اتنی ساری روایتیں علیب نبی طالب رضی اللہ رف الدین تو یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رف الدین کیا ہے تو کیا ابن مسعود کی روایت سے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے نہیں یہاں نہیں کیوں نہیں جمع ممکن ہے کیا جمع ممکن ہے کیسے جمع کریں گے مثلا آپ جمع کرنا چاہیں تو کیسا کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی کی نماز بتاتا ہوں تو کس کی نماز ہوئی تو کیا ایسے سے نہیں ہوا رقل الدین کرنا ہوا نا کچھ لوگ نہیں کہا نا منسوخ لیکن کیا ایک تو یہ کہ انہوں نے خود کہا یہ منسوخ ہے رفل دین منسوخ ہو گیا کہا نہیں تو اس کو منسوخ مان سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا کرنا دونوں میں کیا ہے کرنا करना نہیں کرنا تو پھر یہ نہیں کیوں کی بھول گئے ہوں گے ہم بول سکتے ہیں تو پھر کسی کو بھی بھول گئے بول سکتے ہیں بھول گئے آسان چیز ہے لیکن بھول گئے مشکل ہے بھول بولنے سے یعنی ہم کو کیا من بھولے کہ نہیں بھولے تو ہم یقیناً بول سکتے ہیں نہیں تو ہوں گے پہ شہری حکم کی بنیاد رکھ سکتے تو بھی کیا کریں گے ہوگا انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں تو یعنی وہ جو دیکھ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں وہ کس کی نماز تھی یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مان لیں حدیث صحیح ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو جب ممکن ہے نہیں ممکن ہے بعض علماء نے جنہوں نے کہا اگر مان لو کی حدیث صحیح ہے تب بھی سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رفل دین کرنا منسوخ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی اگر رفل دین نہیں کرتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے ایک عمل کیا ہو کبھی اس کے بلاپس کر کے دکھا دیا تاکہ دوسرا بھی معلوم ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نئے وضو کرتے تھے نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں ایک مرتبہ فتح مکہ کے وقت یا کسی ایک وقت میں آپ نے ایک وزو سے کئی نمازیں پڑھی تو اس سے کیا منسوخ ہو گیا وہ نہیں آپ نے بتایا ایسا بھی کر سک تو زیادہ سے زیادہ اگر مان بھی لیں کہ وہ روایت صحیح ہے تو بھی اس سے منسوخ ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ روایت صحیح ہے نہیں ہے تو یہ ساری عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رف ال کرنا اتنی ساری روایتیں اس کے لیے موجود ہیں صحابہ کامل اس پر موجود ہیں, کامل ہے تابین کا عمل اماموں میں سے تین تین امام اس پر عمل کرتے ہیں اس کو منسوخ کہنا اتنے سارے لوگوں کو غلط بتاتے ہیں تو اس کے منسوخ کی کوئی دلیل ہے نہیں کیونکہ منسوخ میں تاخیر زمانی ہونا چاہیے بعد میں تھائی لینڈ پہلے ایسا تھا تو اس طرح کی کوئی دلیل اس میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اجما اجما کیا ہے بہت سارے لوگ ہمارے جو ہنفی بھائی ہیں ان کو پہلے تو اجماع کے معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ بڑا پسند ہوتا ہے وہ تو تم لوگ اجماع کے خلاف جاتے ہو اماموں کی تکلیف پر اجماع ہو چکا ہے اتنے سارے لوگ مانتے ہیں تو اجماع کیا ہے اجماع کے معنی ہے دین یعنی اس کی شرح اصطلاح میں اجماع امت کے مسلمہ کے مجتحدین کا شرعی دینی امور میں سے کسی امر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جائے کس کا کسی کو کچھ نہیں معلوم لوگ جمع ہو گئے ہاں چلو ایک چیز پہ جمع ہو جائیں گے دینی معاملات میں جاہل لوگوں کا اجماع اجماع ہے سب جمع ہوئے ایک رائے وہاں سے اور ایسا کریں گے کر سکتے ایسا کس کا عجما مشتحدین کا, کا جو قرآن و سنت کے بارے میں علم رکھتے ہیں قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں تو مشتحدین کیسے امور میں دنیا گول ہے یا نہیں پہ ہاں فزکس کے کسی مسئلے پہ کیمسٹری میں نہیں کدھر دینی امور میں سے شرعی امور میں سے کسی ایک مسئلے پر कब? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجما کی حاجت تھی نہیں <تصفح> کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے کسی مسئلے پر پوچھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ لیتے تھے اجماع کی ضرورت تھی کہ سب جمع ہوئے صحیح ہوگا ایسا نہیں اس وقت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ بتائے کرتے تھے صحیح کہ غلط ہے آپ کے بعد دینی امور میں سے کسی ایک مسئلے میں یا کئی مسئلوں میں امت کے مجتہدین کا اس امت کے اگر یہود کچھ بول رہے ہو تو ہم مانیں گے کس کے بارے میں ہے یہ اجما اس امت کے مجتہدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شری معاملے میں کیا ہو جانا جمع ہو جانا سب کا اس پہ متفق ہونا اگر ایک بھی مجتہد ٹاپ لیول کا عالم کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا یہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک یہ صحیح ہے اور سب ایک طرف اجماع ہوگا جمع ہوئے کیا نہیں ہوئے اجماع نہیں ہوا تو سب کا جمع ہونا ضروری ہے ایک بھی مستحد اگر الگ ہو جائے تو اجماع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر کثرت اور قلت کا قاعدہ ہے نہیں ہے کسی ایک کے پاس بھی دلیل ہو سکتی ہے اسی لیے آپ عوف رضی اللہ عنہ کے پاس دلیل تھی تعاون کے علاقے میں جانا نہیں چاہیے اور وہاں سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے کسی کے پاس نہیں تھی وہ دلیل تو ان کے پاس وہ دلیل تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کسی ایک مشتحد کے پاس دلیل ہو اور باقی لوگوں کے پاس اس میں صرف اجتہاد ہو انہوں نے جج کیا کچھ چیز کو تو اگر سب جمع بھی ہو جاتے ہیں کسی چیز پر اگر ایک بھی مشتحد اس کا مخالف ہے تو اجماع ہوتا ہے نہیں تو پھر ان لوگوں کو اتنے سارے جو ایک بات بول رہے ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں جمہور ان کو کیا بولتے ہیں جمہور نہیں है کیا ہے جمہور یعنی میجورٹی اکثر से عام طور سے علما گئے گئے کیا جمہور کا قول دلیل ہے جمہور دلیل ہوتے ہیں نہیں ہاں دل میں ایک اطمینان ہوتا اتنے سارے بڑے بڑے علما اگر ایک طرف جا رہے ہیں تو کچھ تو پاور اس میں ہوگا لیکن اس کے یعنی بارے میں کہا جا سکے صحیح ہے نہیں جمہور ایک طرف گئے ہو لیکن ایک مشتحد اگر ایک بات کہہ رہا ہو تو بہت ممکن ہے اس کی بھی بات صحیح دونوں میں سے کسی کی بھی بات صحیح ہوتی کیوں ایسا میجورٹی صحیح نہیں رہتی اگر یہ صحیح یہ صحیح ہو سکتا ہے اکیلا ایک مشتحد مشتحد تو سمجھ رہے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں کا آگے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر ایک دم قرآن و سنت کا ماہر گہرا عمر رکھنے والا کیا ایک اکیلا رہ جائے ایسا ہو سکتا ہے اس کی بات सही اور باقی سب مسٹیک پہ ہوں ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا میجورٹی دلیل ہوتی ہے یا نہیں دلیل پہلے دلیل ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی ہے جمعہ کو دلیل ہوتی جمعرات کو میجورٹی دلیل ہوگی کہ نہیں کیوں نہیں اس لیے کیا ہم بول رہے ہیں میجورٹی بول رہی ہے جما دلیل ہوگا لیکن میجورٹی دلیل تو دلیل اس کی کیا ہے کہ میجورٹی دلیل نہیں ہوتی ہے قرآن سنت ٹھیک ہے لیکن میجورٹی دلیل نے اس کی دلیل کیا ہے قرآن سنت پر چلنا چاہیے پھر ہجما دلیل کیوں بولے ہم نے قرآن سنت بولنا چاہیے تھا صحیح ہے لیکن یہاں پھرتے نہیں ہے یا سب مستحدین ہدایت پر ہیں سب ان میں اختلاف ہوا ہے تو فرد اللہ نے کہا 50 50 ہو تو پھر الگ ایٹی 60% ہو الگ 80 20 ہو الگ 199% ہو الگ سب کے لیے قاعدہ کیا ہے اختلاف ہو تو فر اللہ و رسول کی صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی دلیل ہوتا ہے میجورٹی دلیل ہوتی ہے مائنورٹی اختلاف میں دلیل کیا ہے پھر کدھر پلٹنا پڑے گا فیصلے کے لیے یعنی میجورٹی دلیل ہوتی ہے نہیں ایسی چیزیں اس کو زیادہ وضاحت سے بتانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے زیادہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں بہرحال آپ کے سامنے دلیل نیچے تھی کا ہے پیش کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کیا کرو اللہ اس کے رسول کی طرف پیش کرو لیکن اگر اختلاف نہیں ہوا سب جمع ہو گئے تو دلیل ہے کہ نہیں ہو تو اس کی آیت میں اجما کی بھی دلیل ہے سمجھ میں آئی بات یعنی اس آیت میں کہ تم میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ اس میں دلیل دو ہے ایک اختلاف ہو تو میجورٹی مائنورٹی کوئی بھی دلیل ہوتا ہے نہیں کتاب و سنت کی طرف پلٹانا پڑے گا لیکن اگر سب جمع ہو جائے تو اب سب دلیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اب پلٹانے کی ضرورت ہے وہ خود ایک دلیل ہے کیونکہ اللہ نے پلٹانے کے لیے کب کہا جب اختلاف ہو جائے جب سب جمع ہو جائے اس کے اوپر تو وہ بات حق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے اضافی دلیل خود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امت اعلیٰ کہ اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا جمع نہیں کرے گا سب کے سب غلط ہو جائے ایسا ہوگا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ غلطی پہ ہوں کچھ لوگ صحیح ہوں سب غلط ہو جائیں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تو بہت سارے ہمارے مقلدین بھائی کہتے ہیں کہ تم لوگ اجماع کے خلاف ہو تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے میجورٹی کا مطلب اجماع ہے سمجھنے والی بات وہ اجماع کس کو سمجھتے ہیں زیادہ تو اجماع زیادہ کو نہیں بولتے ہیں جس کو کہتے ہیں سب کے جمع ہونے کو وہ بھی مقلدی علماء ہوتے ہیں دیکھیے تکلیف کیوں کرتا ہے آدمی علم ہے اس لیے کرتا نا بہت علم ہے تکلیف کرنا چاہیے ایسا ہے تکلیف کیوں کرتا ہے آدمی جس کے پاس بہت علم ہے اس نے تکلیف کرنا چاہیے جس کے پاس علم نہیں ہے اس نے ڈائریکٹلی اشتہار کرنا چاہیے صحیح ہے الٹا ہے کیا صحیح رہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے اور جس کو علم ہے وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے اس کے پاس کچھ دلیل ہے ایک آئی اندا ہے آنکھ والا اندے کے پیچھے چل رہا ہے ایسا ہوتا یہ صرف سرکس میں ہوتا ہوگا آنکھ نہیں جس کے وہ کس کے پیچھے چلتا ہے آنکھ والے کے پیچھے چلتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ دلیل والے کے پیچھے چلتا ہے صحیح ہے تو جو تکلیف کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے تکلیف دلیل ہے اس لیے یا نہیں ہے اس لیے تو جس کے پاس دلیل نہیں وہ عالم ہے کیا تو مستحد بن جائے گا وہ تو جس کے پاس وہ دلیل نہیں ہے اس کی بات ان لوگوں کا جمع ہو جانا کوئی دلیل ہے تو مقلبین کا کسی چیز پر جمع ہونا دلیل ہے ہی نہیں ان کا اجماع اجماع ہے ہی نہیں اس لیے کہ اجماع کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ ڈیفینیشن وہ بھی مانتے ہیں کہ امت کے مشتین کا کسی چیز پر جمع نہ کہ مقلدین <تصفح> تو مقلدین تو عالم ہوتے <تصفح> نہیں ہے مقلد بنائیں اس لیے کہ عالم نہیں ہو اس لیے حافظ ابن عبد البر اور اسی طرح سے ابن قیم کہتے ہیں کہ مقلد عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے. مقلد عالم مقلد کے لیے عالم کا لفظ بولنا ہی صحیح نہیں کیونکہ علم دلیل کے ساتھ بات کو جاننے کا نام ہے بغیر دلیل کے جاننے کا نام تقلید ہے وہ علم نہیں ہے تقلید علم نہیں تقلید علم ہے نہیں تو جب علم ہی نہیں ہے تو مشتحد تو دور کی بات ہے یہ عالم بھی نہیں ہے تو ان کا کسی چیز پر جمع ہونا اگر جمع بھی ہو جائے اہل حبیز غلط تو اجما کوئی اجماع ہے کیونکہ علماء تھوڑی ان کو کیا معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط ہے اگر ہاں اہل علم جمع ہو جائے تو اور بات ہے لیکن اہل علم میں سے سب کیا تھے سب اہل عبیض تھے اہل علم میں سے جتنے بھی مستحق تھے وہ کہاں سے لیتے تھے اور آن سنت سے لیتے تھے اور آگے میں آؤں گا بتاؤں گا ان شاء اللہ پہلے کیا, کیا تھے تو بہرحال اجما کے لیے شرط یہ ہے بعض لوگ اجما کے بہت سارے دعوے کرتے ہیں اجما کے لیے شرط یہ ہے کہ اجما کی دلیل ہو واقعی بتایا جائے کہ ہاں اس مسئلے پر اجما ہوا ہے جیسے ابن المندر کی کتاب ہے الجما کتابیں کون سی علما نے لکھی ہیں کتابیں جن میں اجماعت امت کی جمع کی ہے کہ اس پہ اجماع ہے اس پہ اجماع ہے اس پہ اجماع ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اب تک کہ تکلیف پر اجماع ہے اجماع ابن المدین نے کتاب لکھی اور یہ تقریبا تین سو کے بعد کے ہیں ان کی کتاب ہے الاجماع امت میں کن کن مسائل پر اجماع ہوا ہے طہارت میں نماز پہ اس پہ اس پہ کون کون سے مسائل ہیں جس پہ ساری امت جمع ہے جیسے پانچ نمازوں پہ اختلاف ہے امت کا کتنی نماز فرض پہ ہے اختلاف سب کے سب کیا مانتے ہیں پانچ وقت کی نماز دی پڑھی جائے گی اور یہ کیا ہے فرض ہے تو اس طرح سے کئی مسائل ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے تو ابن المنزر کی کتاب ہے الاجماع یا امام الشاطبی کی کتاب ہے الموافقات امام اشاطی یا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں علما نے مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ کن کن مسائل پر اجماع ہوا ہے اور اس میں کون سے مسائل جن میں اختلاف ہے اختلاف کی بنیاد کیا ہے کس کی کیا دلیل ہے مختلف کتابیں اس موضوع پر ہیں کے اجماع ہوا ہے تو حدیث میں سراحت ہے صلاحات <تصفح> لیکن پوری عمت میں اس پہ کسی پہ بھی اختلاف ہوئی ہے ایسے کئی مسائل ہیں جن میں اجماع ایک مثال میں نے اس میں دیئے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں دلیل موجود ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے بعض مسائل ایسے ہیں دلیل بھی موجود ہے اور اجماع بھی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بہرحال اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اجماع کیلئے نقل صحیح ہو یعنی کوئی بتائے کہ ہاں اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے اور بتانے والا کیسا ہو قابل اعتبار ہو اور صحیح ذریعے سے اس نے اس کی خبر بھی ہو اسی طرح سے ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے اور بعد میں اس مسئلے میں دوسرے اختلاف کریں تو پچھلا اجماع دلیل ہوگا بعد والا اختلاف اس کو ختم کر سکتا ہے نہیں ایک بار واقع ہوگا اجماع تو اجماع رہے گا سمجھ میں بات اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں لینا چاہیے اس پہ پہلے ہی اجماع ہو چکا ہے اب بعد میں کوئی بولے لینا چاہیے تو کیا ہوگا اجماع کینسل ہوا پچھلا اجماع تو روز اجماع اس طرح سے کینسل کرنا شروع کر دیں گے لوگ پانچویں چیز قیاس بہت سارے ہمارے بھائی علم نہیں رکھنے کی وجہ سے قیاس کا انکار کرتے ہیں اگرچہ وہ بھی کئی مثال میں قیاس کرتے ہیں ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں لیکن قیاس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قیاس صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے قیاس کس کو کہتے ہیں ایک ایسا مسئلہ جو نیا درپیش ہو نیا مسئلہ آیا جس کو قرآن و سنت میں ڈھونڈا اگزیکٹلی exactly اس کے لیے مسئلہ ہم کو ملا نہیں حلال حرام یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہم کو نہیں ملا لیکن اس طرح کا دوسرا کوئی مسئلہ پہلے موجود تھا اس کے لیے کوئی شرع حکم پہلے موجود تھا اس جیسا مسئلہ تھا اس جیسا حکم تھا مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے گھی میں چوہا گر جائے آپ سے پوچھا گیا اس بارے میں تو کیا کریں ایسا ہوا تو آپ نے کیا کہا کہ چوہا نکال کے پھینک دو اس کے اطراف جو گھی جمع ہوا ہے اس کو نکال کے اس کو بھی پھینک دو اور باقی کا گھی استعمال کر سکتے ہو سمجھ میں یہ بات گھی جمع ہوا ہے اس میں چوہا گر گیا پوچھا گیا آپ سے تو ایسی صورت میں کیا کریں تو آپ نے کہا کہ اس کے اطراف کا جو بھی ہے وہ نکال کے پھینک دو اس کو بھی پھینک دو اور باقی جو بچا ہوا ہے اس کو استعمال کر سکتے یعنی تمہارا جو چربی یا گھی جو بھی ہے اس کو کھاؤ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے کھا سکتے کیوں اس لیے کہ اس کا اثر وہاں تک گیا ہے نہیں اب اگر کسی کے گھی میں چورے کی بجائے کوئی دوسرا جاندار گر جائے مرا ہوا تو ہمیں کہ نہیں وہ حدیث چوہے کے بارے میں یہ کہیں گے نہیں کیونکہ چوہا مردار ہے مردار نجس ہوتا ہے تو اب مردار اس میں گرا ہوا ہے تو اب دوسری چیز میں گھی میں اس طرح سے دوسری کوئی چیز گر گئی تو بھی یہ حکم ہوگا یا صرف چوہے کے ساتھ خاص کریں گے اس کا وہی حکم ہوگا تو اب یہاں اس کو کیا کہتے ہیں یاس کہ اگر دوسری چیز ہے لیکن اس کا شرع حکم وہی ہے تو اسی حکم کو دوسری چیز پر بھی اپلائے کیا جائے گا سمجھ میں آ بات اگر مثلا آپ نے بریانی بنائی اور بریانی میں چوہا گر گیا یا چوہے سے بڑا کچھ گر گیا مرا ہوا گر گیا اس کے اندر آپ کیا کرو گے پکا ہوا ہے تھانا ابھی پک نہیں رہا ہے پکا ہوا ہے ایک دم تیار ہے آپ نے کھولا اوپر سے اس اس اس نے جمپ کر اس کے کے اندر اندر مر گیا اس کے اندر. کیا کریں گے آپ بولے نہیں وہ چوئے کے بارے میں کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے کیا کریں گے کیا وہی حکم یہاں اپلائی کریں گے اس کو نکال کے یا اسی کے ساتھ <laughs> نکال کے پھینکیں گے اور کیا کریں گے اطراف میں جو ہے وہ بھی نکال کے اور باقی ہوٹلوں میں تو معلوم نہیں چائے بھی پیتے ہوں گے کیا معلوم کیا دے رہا تو اب چوہا مردار نجس اب مثلا چوہا بھی نہیں ہے آپ نے دیکھ کھولا اسی طرح سے اور گندگی اوپر سے کچھ اس میں گر گئی لیکن مکس نہیں ہوئی ایک کونے میں وہ ہے کچھ نہ کچھ گر گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو آپ پورا پھینک دیں گے آپ کو کھانا ہی کھانا ہے آپ نہ کھائے آپ کی مرضی لیکن شرح حکم اس میں کیا ہے کہ پورا پھینکنا پڑے گا پورا خراب ہو گیا نہیں تو آپ سائیڈ سے پورا وہ نکال کے پھینک دیں گے باقی آپ استعمال کر سکتے ہیں شرعن آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا اثر نہیں گیا ہے لیکن اگر تیل میں گر جائے تو تیل کا کیا قصور ہے گرم تیل چلتا ہے ٹھنڈا نہیں چلتا ہے جمع ہوا تھا وہ جما ہوا ہونے کی وجہ سے ایک حصے کا اثر دوسرے میں نہیں گیا لیکن تیل میں ایسا فرق ہوتا ہے تیل کا اطراف ہوتا ہے کیا وہ تو پورا مکس ہے اس کے اطراف کا رہنے دو اس کا اس کو نکال کے پھینکو اطراف کا کھا سکتےل کا اطراف کدھر ہے وہ تو پورا اطراف ہی ہوتا رہتا ہے تو اس لیے جو ہے یعنی چوہے کا جو حکم ہے مردار کے حکم میں آتا ہے اور مردار نجس ہوتا ہے تو ہر نجس کو یہاں پر کیا کریں گے قیاس کریں گے اور گھی جمع ہوا تھا ہر وہ چیز جو جمی ہوئی ہے جس کے ایک حصے میں گرنے سے دوسرے میں اثر نہیں پہنچتا ہے تو ہر وہ چیز اس پر قیاس کریں گے سمجھ میں آئی بات تو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ بغیر چار کار نہیں ہے سمجھ میں آئی بات یعنی ایسے مسائل کئی آتے ہیں کہ جس کے لیے ایک شریح حکم ایک مسئلے میں ہوتا ہے لیکن صرف وہی پکڑیں گے اگر تو بہت مشکل ہو جائے گی اس پر دوسرے مسائل کو قیاس کرنا ضروری ہے ورنہ جینا آرام ہوگا بہت سے قیاس کے منکرین خود قیاس کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا میں قیاس کر رہا ہوں سمجھ میں آئی بات تو یہ قیاس ہے قیاس کے بارے میں کیا ہے کہ قیاس میں چار چیزیں ہوتی ہیں اصل فرا حکم اور الچ اصل فرا حکم الچ اصل کس کو کہتے ہیں وہ جو پہلے جو واقعہ جس کے لیے دلیل موجود ہے جیسے چوہا اور گھی یہ کیا ہے اصل فرا کیا ہے بریانی اور چچندر یا جو بھی آپ کہیں یا اس سے بڑا کچھ ہو اور کبو کبوتر کبوتر تو اور کاٹ کے پکا کے کھائے گا گھوس بول رہے ہیں گھوس ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی جانور تو اب وہ مر کے گر گیا مردار ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو نکال کے پھینکیں گے تو یہ کیا ہوا یہ فرا ہوئی وہ بیس ہے اور اس کی طرح دوسرا مسئلہ ہے یہ کیا ہوئی یہ فرا ہوئی اب اصل کا حکم کیا تھا وہ اتنا کھانا پھینکنا ہے اتنا گھی پھینکنا ہے وہ جائز ہے لینا نہیں اور باقی جائز ہے تو یہ حکم تھا اس کا شریف حلال حرام کیا ہے اس کے اندر لازم غیر لازم کیا ہے اس کے اندر تو وہ حکم اس پر بھی اپلائ ہوگا سمجھ میں آیا اور علت ہے اس میں وجہ کیا ہے اس کی کہ مردار ہے مردار نجس ہے مردار گرا اس لیے تو مردار نجس ہے نجافت کا حکم کس پہ آئے گا اس پہ بھی آئے گا سمجھ میں آیا تو اصل فرا مین مسئلہ دوسرا اس پہ ڈپینڈ ہو رہا ایک اور مثال دیتا ہوں چلو گانجا کیا ہے قرآن ہے نا چرس گانجا حرام ہے حدیث میں ہے حرام اس زمانے میں کیا حرام ہوا نشے والی چیز خمر کس کو کہتے ہیں چرس کو کہتے ہیں اس زمانے میں کیا بہایا لوگوں نے خمر بہائی جاتی ہے بہایا نہ خمر لیکن خمر میں کیا چیز ہوتی ہے نشہ تو اس زمانے میں خمر تھی اور اس کی حرمت کی وجہ نشا. نشا اور آج اگر چرس ہے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا کیوں اس میں بھی وہ وجہ تو اس کا حکم بھی اس پہ سمجھ میں تو جو وجہ سے وہ حرام ہوا اصل اس میں جس وجہ سے وہ حرام ہوا آج وہ وجہ پائی جائے تو یہ بھی کیا ہوگا حرام سمجھ میں آ رہا ہے آ ہے کہ نہیں آ رہا ہے رہ. ریپیٹ کروں تمباکو بھی وہی ہے لیکن تمباکو وہ نہیں ہے تمباکو کا حکم الگ ہے جیسے چرس اور گانجا پی کے آدمی دُپت ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا تمباکو والی مسجد کی باہر سے ٹیک کے کھڑے ہوئے ہوتا ہے ذا گھر میں اٹھا رہے ہاں کیا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے نہیں تو تمباکو میں حکم کہاں سے آیا تمباکو کو شراب پر قیاس کر سکتے ہیں پھر تمباکو آرام ہے نہیں ہے شروع ہو جائیں ہم لوگ اس کی وجہ دوسری اس کی وجہ دوسری ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا سرخو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو ہلاکت میں مت ڈالو جو حکم ہے یہ عام ہے ہر ایسی چیز جو ہلاکت والی ہے اس سے بچنا ضروری ہے سمجھ میں آئی بات کہ آدمی اگر تمباکو کھاتا ہے تو ڈاکٹرس کیا کہتے ہیں یقیناً اس کو کیا کو نہیں ہونا ایک عجیب چیز ہے کوئی آدمی جو ہے مثلاً کوئی غلط کام کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ چوری کرنے کا وہ صحیح ہے نہیں جائز کسی آدمی کو کسی غلط کام سے فائدہ ہوا وہ صحیح ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے نقصان نہیں ہوا اس کو میں کودا تھا برج کے اوپر سے کودا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو تو بھی کو کچھ نہیں ہوتا ایسا ہے کو کچھ نہیں ہوا کا مطلب کیا ہے نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کے مسئلے سے باقی سب کو قیاض کر سکتے ہیں نہیں وہ ایک دس سال سے پھر کچھ نہیں ہوتا تو کیا اس سے ہو جائے گا وہ ایک آدمی ہے اس کو کچھ نہیں ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے بہت سارے ہوتے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو نہیں ہوا کا مطلب نہیں ہوتا نہیں ہے عام طور سے آلمی سطح پر دیکھنے میں آیا کہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے پل پہ سے کودنے کی مثال تو کسی کو نہیں ہونے سے ایسا ضروری نہیں کہ نہیں ہوتا ہے تو کیا اس کا سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے چلیے اجتیاد اور مشتحک اجتہاد کس کو کہتے ہیں بہت کوشش کرنا بہت کوشش کرنا مشقت اٹھانا لیکن شرعی اعتبار سے اشتہار کہتے ہیں دینی حکم دینی مسائل دینی شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کسی کا زیادہ سخت کوشش کرنا تحقیق کر کے کچھ سوچ سمجھ کے دلائل ڈھونڈ کے اس میں سے شرع حکم معلوم کرنا کسی مسئلے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس کیا، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ تمباکو لوگ کھا رہے ہیں یا چرس پی گاجا پی رہے ہیں اب آپ نے دیکھا قرآن میں ڈھونڈا اس کو حدیث میں ڈھونڈا اس کو پورے دلی نے سوچی گور کیا سب کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گی کی کیا ہے حرام اس لیے کہ یہ دلیل ہے یہ ساری ایکٹیویٹی جو تھی کتابیں نکالنا ڈھونڈنا چیک کرنا ریفرنسز لکھنا اور سوچنا غور و فکر کرنا اس ٹوٹل ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے اجتیہ اس کے لیے بہت وقت بھی لگ سکتا ہے اور یہ تھوڑے وقت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کوشش کا نام کیا ہے اشتہار اس کوشش کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں مجتہد اس کو کیا کہتے ہیں مجتحد جو اس کوشش کرے شری حکم کے معلوم کرنے کے لیے مشتحک ہوتا ہے مشتحک کون ہو سکتا ہے ہر آدمی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کے پاس کچھ شرطیں وہ پوری ہونی چاہیے اگر یہ شروع پوری ہو جائے تو ہو سکتا ہے کیا کہ شرطیں اس کے لیے نمبر ایک اس کو قرآن و سنت معلوم ہو جس مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے اس بارے میں آیات اور احکام کا حدیثوں کا سنت کا اس کو علم ہو بغیر قرآن و حدیث کے آدمی بیٹھے بیٹھے کیا ہے حال آنے کے حال آنے سوچیں گے چل تو بھی سوچ میں بھی سوچتا سوچ دس منٹ سوچ کے پوچھ رہے ایک دوسرے سے کیا نکلا تیرا تو ڈسکشن سے آ رہا ہے سوچنے سے آتا غور فکر خواب میں دیکھیں گے چلو انہا خواب میں آ رہا ہے کچھ تو بھی ہلال لال بتلی ہری بتی کچھ جا رہا ہے ہوگا ایسا جس آدمی کو قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو وہ آدمی کرنے کا اہل ہے نہیں ہے اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو حدیث چونکہ سنت ضروری اس کے لیے اور سنت کا یعنی حدیث کا صحیح ہونا معلوم ہونا ضروری ہے اس کے لیے پھر سہارے علوم جو حدیث کے صحیح ضعیف کے چیک کرنے کے ہوتے ہیں وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے راویوں کے حالات اس کو معلوم ہونا چاہیے راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے معلوم ہونا چاہیے کون سا راوی کون ہے یہ اس کو معلومات ہونی چاہیے تب جا کر وہ حدیث کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے اسی طرح سے قرآن کے احکام جتنے بھی ہیں یا حدیث کے احکام جتنے بھی ہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کس مسئلے پر اجماع ہے کس میں اختلاف ہے. کون سا حکم ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے ورنہ قرآن کی کوئی بھی آد پڑے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا اس سے کچھ بھی مسئلہ لینا شروع کرے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے ناسخ منسوخ کے قواعد کیا ہیں کیسا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو معلوم ہو کہ کون سے مسئلے میں اختلاف ہیں کون سے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے اسی طرح سے وہ نہ ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے وہ اس مسئلے میں اختلاف کرنے لگے تو کیا ایسا ہی ہوگا نہیں ہوگا اس لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے جی، کون سے مسائل جن پہ اجماع ہوا ہے کون سے مسائل جن میں اختلاف ہیں اسی طرح سے وہ یعنی جن دلائل کے بارے میں خاص اور عام اور اسی طرح سے یعنی تقریب کے مسائل ہیں مطلق اور مقید ان کے احکام ہو جانتا کہ کیسے کون سی چیز خاص ہو جاتی ہے کیسے کون سی چیز مقید ہو جاتی ہے کون سی چیز عام ہوتی ہے کون سی چیز مطلق ہوتی ہے کیسے احکام سے لیے جاتے ہیں یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلط حکم نہ لگائے اسی طرح سے یعنی الفاظ کے اعتبار سے اس کو معلوم ہو کہ کون سا لفظ اگر آئے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام حکم ہے کس لفظ سے یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کس لفظ سے اگر آیت میں ذکر ہو مثلا اللہ نے فرمایا کتب تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسا تم سے پہلو پر لکھے گئے تھے کیوں تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو تو اب یہاں پر لکھ دیا گیا تو کیا مطلب ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے اس سے کیا نکلتا ہے کیا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے لازم کرنا بھی آتا ہے اس میں سمجھ میں آیا یعنی کدا کا لفظ لازم کے لیے بھی آتا ہے تو اس طرح سے کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے خاص و عام کے اعتبار سے یا مطلق مقیت کے اعتبار سے یا اور الفاظ جو بھی ہیں تو کون سے, وارڈ سے کیا لیا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے بھی اس کو معلوم ہو اسی طرح سے یعنی اس میں اتنی انٹیلیجنس ہو کہ وہ استطاعت رکھتا ہو کس طرح سے سوچتے ہیں اور وہ سمجھدار ہو مطلب گہری سمجھ رکھتا ہو یعنی اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ غور و فکر کرے اور مسائل کو سوچ کر اس میں سے یعنی دلال کو سوچ کر اس میں سے مسئلہ آخذ کرے تو ایسا ایسے شخص کو کیا کہہ سکتے ہیں مشتحک جس میں منیمم شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کو عربی زبان آنا چاہیے منیمم کیا ہے شروعات ہی اس کی عربی نہیں آتی ہے انگلش کے ٹرانسلیشن پڑھ پڑھ کے اشتہار شروع کر دیا ہو سکتا ہے قرآن کی زبان اس کو معلوم نہیں ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے اجتہاد کر رہا ہے اس لیے ہم میں سے بعض جو ہیں چار آدھی سے پڑھ کے پانچواں مسئلہ نکالنا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم کو عالم کی کیا ضرورت ہے اچھا ہاں جب عالم دوسرا مسلط ہوتا ہے تب فون لگا کے عالم کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دین کے لیے نہیں لیکن اب میں برابر عالم یاد آتا اور وہ فون نہیں اٹھایا تو بہت گھبراہٹ اور غصہ سارا غصہ یہاں ہار رہا ہے اس کا غصہ اس کے اوپر آتا ہے تو یاد رکھیں کہ اشتہاد ایک بہت ہی اونچی چیز ہے اس کے لیے علم بہت ضروری ہے اس کے لیے علم ضروری ہے تو آج بھی وہ لمحہ ایسے موجود ہیں جو قرآن و سنت قائم رکھتے ہیں اور آج اللہ تعالی نے ایسے وسائل بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دلال کو جلدی جمع کیا جا سکتا ہے جیسے کمپیوٹر مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بولتے ہیں اتنی ساری دلیل غور کرنا اور مسئلہ نکالنا بہت مشکل ہے آج ناممکن ہے ناممکن نہیں ہے لوگ بولتے ہیں لوگوں کی صلاحیتیں کم کمزور ہو گئی ہیں لوگ یادداشت اتنی زیادہ نہیں جتنی مستحدین کی ہوا کرتی تھی ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ حدیثی یاد ہوتی تھی تو آج ٹھیک ہے یاد نہیں لیکن سرچ کرنا آج زیادہ ایزی ہو گیا ہے اللہ نے اگر انسان اگر فرض کر لیجئے انسان صلاحیت میں کمزور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا بدل بھی تو دیا ہے قیامت تک کے لیے اشتہاد کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے کھلا ہے کون بند کیا اس کو لا. کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اس کو تو یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ کوئی بند کر سکتا ہے پھر رحمت ہے کہ زحمت ہے تو اس کو بند کر سکتے ہیں امت میں مسائل آنا بند ہو گئے نئے نئے یا آ رہے ہیں روزانہ رہے ابھی تو زیادہ آ رہے نہیں زیادہ آ رہے ہیں مسائل تو اس کے لیے زیادہ ضرورت ہے اشتہاد کی اس لیے مجتہد قیامت تک آتے رہیں گے اور یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو بہرحال یہ اصول الفک ہیں یہ مجمل مجماً ہم لوگ کر رہے ہیں بہت مختصر طور پر تفصیلی طور پر اس میں کتابیں عربی زبان میں ہیں لیکن یہ چونکہ ایک انٹرو ہے یہ انٹروڈکشن ہے تعارف ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ بھی اصول ہیں ایسا بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو کوئی نماز کے دوران اگر موبائل میں میوزک بجتی ہے تو میوزک چاہے موبائل میں بجے یا ہاتھ سے آدمی بجائے دونوں بھی کیا ہے تو میوزک اگر موبائل میں بجتی ہے تو حرام ہے اب اگر کوئی آدمی بھول جائے یا نیا آدمی آئے اور اس کی میوزک بجنے لگے موبائل میں تو کیا کرے اس کو بند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے دلیل نماز میں نہ ہو ابن عباس رضی, رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے مقتدی اگر ایک امام اور ایک ہی مقتدی ہو دو آدمی ہو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا سیدھی طرف یا الٹی طرف <تصفيق> سیدھی طرف ابن عباس کہاں کے کھڑے ہو گئے <تصفح> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں ہم کو سیدھی طرف لیا تو ایک غلطی جو نماز سے جڑی ہوئی ہو اگر نماز ہی میں صحیح کی جا سکتی ہو تو نماز میں کر سکتے ہیں تو موبائل منکر ہے یا چلتا موبائل منکر ہے نا گانا منکر ہے کہ موبائل منکر ہے اس لیے سنتی نہیں پبلک اسی اس میں رہتی ہے رینج میں موبائل پہ بجنے والی میوزک کیا ہے منکر ہے اگر یہ کیا ہے ممکن ہے اس کے لیے بند کرنا اس کو ہے کہ نہیں ممکن ہے بند کر دے اس کے کو بند کرنا اس پر کیا ہے واجب ہے نماز میں اگر کسی کی میوزک بچتی ہے اس کو بند کرنا واجب ہے علماء کہتے ہیں حنفی علماء یہ دلیل دیتے ہیں اسی بتایا کہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ یہ عمل قصیر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ کو لیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور بچی گود میں لے کے آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جب نماز میں آپ رکو میں جاتے اس کو نیچے رکھ دیتے سجدہ کرتے جب اٹھنے لگتے اس کو اٹھا لیتے تھے تو تو اس طرح سے اتنا عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی مسلحات تو, تو اس سے زیادہ مسئلہ ہے اس میں سمجھ میں آئے اس سے زیادہ مسلحات اس میں ہے تو جیب میں بج ہے نکالے آدمی بند کرے واپس رکھ دے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے نوٹ پہ سامنے نہیں رکھنا چاہیے دو وجہ سے ایک تو اس لیے کہ معلوم نے کون اٹھا لے جائے نمبر دو اس وجہ سے تصویر ہے کئی لوگ ایسے بھی बहुत بہت نیک لوگ آئے مسجد میں موبائل سامنے رکھے تاکہ لوگ بھی دیکھے میرے پاس موبائل ہے لیکن ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سے کوئی ہاتھ آیا چہرہ مانو اور یہ واقعی ہوا ہے اس لیے ہمارے یہاں کی مسجدوں میں کہا جاتا بھائی موبائل نیچے رکھ کے نماز مت پڑھو کیونکہ امت اتنی سمجھدار ہے کہ سب سے اچھی جگہ چوری کی اگر کچھ ہے تو وہ مسجد ہے اس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں غریب امیر سب آتے ہیں اور خاص طور سے جوتے اگر اچھے کسی کے پاس نہیں ہیں اور اس کو شادی میں جانا ہے کہیں پہ مسجد کے بعد نماز کے لیے چلا جائے استنجا خانے میں جائے سب جب جماعت کھڑی ہو جائے جب دیکھے کہ آخری دقت ہے ڈھونڈے کون سا اچھا ہے دل کے جیسے جوتا مل جاتا ہے چاہے تو نیکسٹ ٹائم واپس لا کے چھوڑ بھی سکتا ہوں ایک دن کے لیے کرایہ کے بغیر لے جا سکتا ہے اللہ رحم فرمان یعنی مسجدوں میں ایسا ہوگا آپ تو کون آئے گا نماز کو بہت سارے پڑھے لوگ بولتے ہیں جوتا میرے پاس اچھا ہے میں نماز کو ابھی نہیں آ سکتا ایسا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ جوتا لے کے رکھو کہاں پہ کہیں بھی رکھوں کہیں سے بھی ضائع ہو جاتا ہے تو یہ یہ بہت بری بات ہے بات ہوگا تو آدمی بغیر پوچھے کسی کی پہن کے استنجا کے لیے چلا جاتا ہے وہ آتا ہے تھوڑی دیر تک جو ہے یعنی دیکھتا ہے ڈھونڈتا ہے اس کے بعد نہیں ملتی ہے وہ دیکھتا ہے, کون سی اس میں میرے جیسی ہے <laughs> سلر <Similar>. زیادہ ظلم نہ ہو اپنے جیسی پہن کے نکل جاتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیتا ہے شاید وہ میری پہن کے گیا ہو <laughs> <laughs> شران صحیح اس کے لیے ہے نہیں <laughs> اس کے لیے صحیح نہیں کسی انہیں بغیر اجازت کے نہیں چپل بھی کسی کی پہن کے نہیں جانا چاہیے ہاں اجازت ہے کسی کی تو اور بات ہے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ایسا سب و ہو موتولہ شی پائے مجھے And the سبری اگوں علم آ